الحمد لله الحمد لله نحمده ونفعينه ونصغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفقنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا نضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريف له ونشهد عما سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحب بشيرا ونظيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وقاله وصحبه تجمعين أما بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننظل من القرآن ما وهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حفارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ ولی وداری یا یا رس محتم و محترم صد احترام حضرات علماء کرام حاضرین مجلس حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید پندرہویں تاریخ سے ایک بہت ہی معروف آئیو کی مقدس کا قبل اس کی کہ متذکرہ آیتِ قرآنیہ کے تحت کچھ لپو شایدوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیبِ لبیب نبیِ کریم روفِ رحیم علیہِ افضل صلاة و تسلیم کے ست لوگت قیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھک سن سب کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہے ظاہر رقص کافی ہو چکا عموماً ہم اور حنیف سید صاحب جب جلسے میں ہوتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ان کی تقریر نہ ہو ظاہر ان کی تقریر بھی نہیں ہو سکی حضرت مولانا عبداللہ صاحب قادری دامد برقا تم لیا انہوں نے اس معاملے میں ایک نظم پڑی وہ یقینی بر موقع اور بر محل تھی ظاہر ہے انہوں نے بھی تقریب نہیں فرمائی مولانا نظر محمد صاحب جیت اور دیگر حضرات علماء کرام یہاں موجود ہیں ان حضرات نے بھی خطاب نہیں فرمایا پر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان حضرات کی موجودگی میں مجھے ہچ مدان کا لب پشائی کرنا زیب تو نہیں دیتا لیکن سید محمود شاہ صاحب ہر سال مجھ سے وقت لیتے میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی کسی سال میں آ جاؤں کسی سال اور بھی کسی معروف اور مشہور مقرر کو بلوا لیں لیکن وہ اس پر مصر ہیں کہ میری حاضری عزبہ ضروری ہے لہذا میں حاضر ہو گیا اور کمز ایمان کے نام سے ہی جلسہ معنوت تو میں انشاءاللہ اس سے متعلق زبانی گفتگو نہیں بلکہ میں نے اچھی طرح کوشش کر کے جو دیگر تراجیم ہیں ان کا موازنہ تاکہ گفتگو مکمل ہو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے رحمت اللہ تعالی اس کنزول ایمان میں کیا ندرت رکھی دیگر ترجمے میں اور آپ کے ترجمے میں کیا فرق ہے چونکہ گفتگو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے منوان کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے اس لیے میں نے چند آیتوں پر بڑی کوشش کر کے اور اس کا موازنہ میں نے رکھا تاکہ میں نے جو عبارت لکھی نینو پڑھی جائیں اور ریکارڈ ہو اور لوگ سنیں کہ واقعی اعلیٰ حضرت ساغل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور دوسروں کے ترجمے میں فرق کیا یہ میں آخر میں اس عنوان کے ساتھ کچھ باتیں عرض کروں گا آی مقدسہ جو میں نے تلاوت کی میں اس موازنہ اور یہ جو کچھ ہے اس کو پیش کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ قرآن مجید فرقان عمید یہ کیسی کتاب سکھاتی کیا کیا اس میں خوبیاں دوسرے جو کتابیں ہیں ان سے پہلے کی اس کی نسبت اس قرآن مجید فرقان امید میں کیا خوبیاں اور اس کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام علیہم الردوان نے کتنی مدنت کتنی کوشش اور کس قدر قربانیاں دی ہیں اس کا بھی میں ذکر کروں گا اور اس میں سب سے نمایاں حیثیت کہ جو آج ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید فرقان حمید دور رفالت صلی اللہ علی وسلم سے آج تک اسی طریقے سے چلا آیا کہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمات کو بڑا دفاع اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و ردوان کے پھولوں سے بردیش کہ جو محنت شاخاف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ خدمت انجام دی اس کا بھی میں ذکر کروں گا ارشاد باری تعالیٰ ہوا و من القرآن شفا ہوں رحمت المنی ہمارے نازی کی ہوئے قرآن میں شفا ہے مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے صرف مومنین کے لیے ولا دمین اللہ خسارا جو اس کے ساتھ ظلم کرے اس کو سوائے خسارے کے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ نہیں ملے گا معلوم ہوا جو اس کے ساتھ انصاف نہ کرے جو عدل نہ کرے جو ترجمہ فی سے اس کا وہ بیان نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مراد ہے اسے چھپائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشاہ کو چھپائے اپنی منمانی بات بیان کرے تو وہ چاہے قرآن مجید فرقان حمید کو صبح سے شام تک پڑھتے رہے عفیذہ نگرامی قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے لیے سوائے سفارے کے کچھ نہیں ہوگا بہت ممکن کہ آپ یہ کہیں کہ مولانا قرآن مجید فرقان حمید کو تو کافروں کے لیے بھی شفا ہونا چاہیے تو وہابیوں کے لیے بھی شفا ہونا چاہیے قادیانیوں کے لیے بھی شفا ہونا چاہیے پرویزیوں کے لیے بھی شفا ہونا چاہیے یہ تو سب کے لیے شفا ہونا چاہیے بھائی ڈاکٹر جب دوائی دے گا تو اس سے پتا نہ کے اس کا مذہب کیا ہو اور وہ تو جس کو بھی دوا دے گا اس کو شفا ہونی چاہیے تو قرآن مجید فرقان حمید یہ سب کے لیے شفا کیوں نہیں اس میں فرمایا صرف مومنین کے لیے شفا ہے تو میں ذرا موٹے انداز میں آپ سے بیان کروں مثال کے طور پہ یہ مولانا نظر محمد صاحب ہمارے برابر میں بیٹھے یہ کہیں اپنے ملک گئے اور پنجاب سے اصلی گھی لائے کہیں لے کہ بھئی توراب الق صاحب یہ میں آپ کے لیے اصلی گھی لائے یا کسی مختبی کو یہ دے دیں کہ بھئی اصلی گھی کے فضائل اور مناقب یہ ہیں کہ جب تم یہ استعمال کرو گے تو یہ قبض خشادی ہے یہ نظر کو تیز کرتا ہے دماغ کی اصلاح کرتا ہے میدے کی اصلاح کرتا ہے اور آپ کا جو چہرہ ہے ماشاءاللہ اس کی رونق کو بڑھائے گا اور بال سیاہ کر دے گا اور چنی کرے گا چنا کر دے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا مولانا صاحب بہت بڑی انہوں نے تقریر کی اور گھی کا ڈبا آپ کے ہاتھ میں سما دیا آپ اگر آبی ہیں روزانہ تیل اور ڈالڈا کھانے سے اور آپ نے کہیں اصلی گھی کھا لیا اور اصلی گھی کھانے کے بعد صبح فجر ہی کی نماز میں مولانا کو پکڑ لیا انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ تو اس اصلی گھی کے بڑے فضائل اور مناتے بیان کر رہے تھے ہم نے جب اسے کھایا تو رات میں تو پیچش ہو گئی رات بھر اس کمبر گھی نے ہمیں سونے نہیں دیا یہ کیا مسئلہ مولانا کہیں گے بات یہ ہے کہ آپ کا میدا خراب ہے اس میں گھی کا قصور نہیں ہے آپ کا میدا خراب ہے آپ چونکہ غلط چیزوں کے کھانے کے عادی ہو گئے تو اصل چیز جب آپ کو دی جائے تو آپ کا میدا اسی کا عادی ہو گیا اس لیے آپ کو اس اصلی گھی نے نہیں پہنچایا اس میں گھی جی کا قصور نہیں ہے عزیزان نے شفا اور رحمت تو ہر شخص کے لیے ہے قرآن مجید فرقان حمید میں مگر جس کا ذہن قبول نہیں کرتا جس کا دل اور جگر قبول نہیں کرتا جس کے ذہن کا دیوالیا ہو گیا جس کی خاک کا دیوالیہ ہو گیا ہو تو قرآن مجید فرقان حمید اب اس کو فائدہ نہیں کرے گا بلکہ فرما جو دل و ہی کثیرہ و یادی بہی کثیرہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو پڑھ کر راہ راس پا لیتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسی کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوا اس میں قرآن مجید فرقان حمید کا ابیدان گرامی کوئی قصور نہیں ایک بات تو یہ دوسری بات اس قرآن مجید فرقان حمید کو ابیدان گرامی جہاں اس کے اور نام ہیں ایک نام اس کا ذکر ہے ایک نام اس کا قرآن مجید فرقان حمید ہے ایک نام اس کا ہے کتاب ناطق یہ بولتی ہے کیا مطلب ہوا بولنے والی یہ کتاب ہے آج آپ بہت ممکن کہ آپ کے گرد و نما میں کچھ عیسائی آبادی ہیں ان عیسائی آبادیوں میں سے کسی پادری کو پکڑیے اور کہیے کہ آپ انجیل کا نسخہ لائیے اچھا انجیل کا نسخہ لانے کے بعد آپ انجیل سے چند سوالات کریں دیکھیے انجیل آپ کو جواب دیتی ہے یا نہیں اس میں شک نہیں کہ انجیل اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے لوگوں نے اس میں بڑبڑا دیا ایمان لانے کے اعتبار سے تمام کتبیں سماوی اور جو انبیاء کرام علی مسلام کو دیے جاتے رہے ہم سب کا اس پر ایمان ہے کسی ایک کا انکار بھی ایمان چلے جانے کا باعث بنے مگر جو ان کے پاس کتاب ہے وہ ہمارے ہمارے سوالوں کا جواب دے ایسا نہیں اب آئیے ہم اپنی کتاب پیش کرتے قرآن مجید فرقان حمید آپ اس سے سوالات کیجیے اور دیکھیے اس کتاب سے متعلق مطلب اسی کتاب سے پوچھئے دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب دیتا ہے یا نہیں دیکھیے اب میں آپ کی طرف سے تاکہ یہ بات ذہنوں میں راسک ہو جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید بے شمار خوبیوں کا حامل ہے اور ان میں سے چند یہ ہے میں قرآن سے سوال کروں اے قرآن یہ بتا جب تو نازل ہوا فارسی بولی بھی بولی جا رہی بے شمار دنیا کی زبانیں بولی جا رہی یہ بتا تو سی زبان میں نازل ہوا قرآن سے پوچھئے اب ارشاد باری تالا ہوا ان نا قرآن عربی لال لقن کا فلم ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو عربی زبان میں نادل کیا دیکھیے قرآن وجید اپنے نزول کی زبان بیان کر رہا اب آپ قرآن سے دوسرا سوال کیجیے اس زمانے میں چونکہ عربی بولی جا رہی تھی عرب میں حضور علیہ السلام جلوگر ہوئے پہلے پہل ارب کے لوگوں کو سمجھانا تھا اس فرما لال لقم تب لال لخم کا تاکہ اخلوانوں تم سمجھو حضور جب مخاطب ہوں تو عربی بولی میں آپ کو یاد ہوگا کسی جگہ ہم نے اس پر مفصل تقریر کی تھی کہ یہ بات غلط کہ حضور سوائے عربی کے کوئی زبان نہیں جانتے تھے غلط حضور علیہ السلام قیام مشترکی ساری زبانوں کا علم رکھتے تھے آپ کی اپنی مادری زبان عربی تھی یہ جی الگ معاملہ اب آئیے اب اب قرآن مجید فرقان حمید سے دوسرا سوال ارے قرآن مجید فرقان حمید یہ بتا کہ سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں تو جب نازل ہوا بارہ مہینوں میں سے کون سے مہینے میں نازل ہوا سنیے قرآن کیا کرتا ایک باری تالا ہوا شہر رمضان النبی اس ضلع سے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا دیکھیے صاحب اچھا اب آئیے تیسرا سوال اے قرآن ہم تجھ سے یہ پوچھتے ہیں تو انہیں اپنی زبان بھی بیان کر دی نزول کا مہینہ بھی بیان کر دیا اب یہ بتا کہ مہینے میں تو راتیں بھی ہیں اور دن بھی ہے تو یہ بتا کسی مخصوص رات آیا کسی مخصوص دن آیا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں لیجیے قرآن مجید فورقا نے ہمیں جواب دیتا انزل نہ ہو سی لئی ہو لیلت لت ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلت لت القدر میں نازل کیا وما ابرا سما لیلت لت القبر اور اے حبیب تم جانتے ہو یہ ترجمہ نہیں تم جانتے ہی نہیں لیلت لت القدر کیا ہے نہیں تم جانتے ہو لیلت القدر کیا ضرور جانتے ہو لئی لت القدر خیر الفی شاہر کہ یہ شب ہزار مہینوں سے بھی افغل ہے اب حافظ ہیں نا حافظ ہیں نا بغلات کہیں وہ چاہ بتاتے رہے گا ہوں ہاں میں کیونکہ حافظ نہیں ہوں مختلف جگہ سے آئے پڑھ رہا اچھا فرمایا کہ تم غرور جانتے ہو لم القدر کیا اللہ اللہ کس محفل کے حوالے میں یہ بات کہہ نہ فائدے سے خالی نہ ہوگا امام اجل امام مام شاہ عبدالحق الحق محدید رحمت اللہ تعالم امین میلاد النبی کے مہینے پر کلام کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں جس شب قرآن مجید نازل ہوا انزل نہ ہو سی للت ہم نے قرآن مجید فرحان حمید کو للت القدم نازل کیا بماں ابراتا ماں للت القدر اور اے حمید تم جانتے ہو للت القدر کیا للت القدر خیر من الف کہ یہ شب مہینے سے افضل ہے بتاؤ یہ شب لائق قدر بنی کیسے یہ شب لائق کے تقریم بنی کیسے یہ شب جو ہے یہ کیسے یہ شب اتنی برکت والی بنی خود قرآن میں جواب موجود ہے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو للت القدر میں نازل کیا فرمات مسلمان ہو میں پوچھتا ہوں بتاؤ جس شب قرآن مجید نازل ہو وہ شب ہزار مہینے سے افزا اور جس شب قرآن والا آیا وہ شب کے کیا کہیں گے فرمایا جس سب قرآن مجید نازل ہوا وہ شب ہزار مہینے سے افضل اور جس سب قرآن والا آیا فرماتے من شعی محسک محدید دہلی دی دی سپنا دیتا ہوں کہ شب میلا بے مصطفیٰ شبِ قدر سے بھی افضل ہے نعرہ نعرہ نعرہ نعرہ ناراشیا یہاں تو معاملہ یہ کھٹائی میں پڑ گیا کہ حضور علیہ صلاح وسلام عام انسانوں کی طرح جیسے میں مجھا بیان کرے عام بشر اور عام انسانوں کی طرح شاعر نے خوب اچھی بات کہی وہ کہتا ہے تو رہتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کی گزر اب بدھ ہی تو انصاف کرو تو بشر جو بھی بشر اور جو جس سب سے تعلق پیارے مصطفیٰ کی ذات سے ہو جائے شرط محقط جیسا عظیم محدود کہا ہے کہ میری نزدیک شب نیلاد مصطفیٰ شب قبر سے افضل ہے یہ کیوں کہا یہ کیوں کہا لیجئے میں ارض کرتا ہوں کہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ شب نیراج ملی تو مصطفیٰ کے سب سے شب قدر ملی مصطفیٰ کے سب سے شب براک ملی مصطفیٰ کے سب رمضان اگر ہمیں ملا حضور کے سب جمعہ اگر ہمیں حور ع سلاسلام کے صدقے قرآن ملا حضور کے صدقے پہ ایمان ملا حضور کے صدقے اور اہل سنت کا ایمان ہے کہ رحمان بھی اگر ملا ہو تو کے صدقے او اور کسی شاعر نے اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور سن اللہ تعال علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ یہ ساری کائنات پیارے مصطفیٰ علی السلاط وسلام کا صدقہ ہوئی استاد سمن شہین شاہ سخن مولانا حسن بریلوی فرمات نکی آرائی کا کرتا خدا دنیا کے ساما میں یہ دیکھ رہے ہو یہ پیڑ میں یہ ہریالی کیوں ہے یہ بلب جو ہیں یہ جناب گرین مائل کیوں ہیں یہ پودوں میں گل کیسے ہیں یہ ساری دنیا میں آپ دیکھیے ایک سے ایک پودا ہم نے سری لنکا کا دورہ کیا سری لنکا کے کوئی دو سو کلو میٹر کے فاصلے پر ایک درختوں کی نمائش سینکڑوں میل کے رقبے میں وہ باغ پھیلا ہوا ہے ایک ایک پھول ایسے ایسے پودے ایسے ایسے پھول ایسے ایسے, ایسے, ایسے دخ کے انسان کی عقل محب حیرت رہ جائے کہ صرف درختوں کی نظرت دیکھ لی جائے تو آدمی کا عقل و سہل جواب دے جائے یہ صورت یہ چاند یہ سہکشان یہ سارے معاملات یہ کیا ہے استاد سمن کہتے نہ کیوں، آرائشیں کرتا ہوگا دنیا کے سامنے تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بگم کی میں یہ لیے ہے کہ تمہیں اس کائنات کا دولہا بنا کر بھیجنا تھا اس لیے اس بزم کو سجایا گیا تو مستعفی کو پایا خدا کہتے کہتے اور خدا مل گیا مستفی کرتے کہتے بات دوسرا روپ اختیار کر گئی اب کر رہا تھا عزیبان گران قرآن مجید فرقان حمید اپنی زبان بھی بیان کر رہا قرآن مجید فرقان حمید اپنے نزول کا مہینہ بھی بیان کر رہا قرآن مجید فرقان حمید اپنے نزول کی شب بیان کر رہا اب آئیے قرآن مجید, مجید فرقان ہم سوال کرتے ہیں کہ اے قرآن یہ بتا تجنے کیا کیا یہ ذرا بتا دے شادی باری صالا ہوا سبحان اللہ علی دالی کل کتاب الا بسی وہ دلیل متفی مجھ میں متفی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے مجھ میں ہدایت ہے معلوم ہوا کہ متقی لوگوں کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے قرآن اور کچھ میں کیا ہے فرما من قرآن ما ہوا شفا امرحمت مومنین ہماری ناول کی ہوئے قرآن میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے اب پوچھتے ہیں قرآن اور بتا تو تمہیں کیا ہے لیجیے اب میں چند جگہوں سے آئے پڑھتا ارشاد باری طال ہوا ولا من مالکا ولا اکبرا پیلا فی کتابی مدیف ہم نے کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز اٹھا نہیں رکھی مگر اس کا ذکر قرآن مجید نے کر دیا ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن مجید سرخا نے حمید میں کر دیا آف موجود ہیں ایک جگہ یہ آئے کہ یوں بھی آئی ولا اصغر من مندال ولا اکبر و اللہ کی کتابی مبین اس کا مسلم بھی کوئی بڑی کوئی چھوٹی شے ایسی نہیں کہ جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں نہ کر دیا معلوم ہوا ہر چھوٹی بڑی شہ کا ذکر موجود ایک اور جگہ ارشاد ہوا ولاحت ولایا فی, فی کتابی مدین کوئی تخت کوئی خوش شئے ایسی نہیں کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن مجید قرآن حمید میں نہ کر دیا ہو کہیں فرمایا بک اللہ شعیب احسنا ہو سی مبین اس پیشوا کتاب نے تمام اشیاء کا احسا اور تمام اشیاء کا احاطہ کر لیا ایک جگہ فرمایا وہ تفصیل ال کتاب لار بسی اس کے معنی باب و نے یہ کیے ہیں کہ لوح محفوظ کی تفصیل قرآن مجید فرقان حمید ہے معلوم ہوا ہر پر خوش کا ذکر قرآن میں موجود ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے گویا ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے تمام اشیاء کا اور تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا بظاہر ہمیں یہ کتاب بڑی مختصر لگتی ہے عزیزان میں یہی سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پہ کیا گیا حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیے جی آپ جو قرآن مجید فرقان حمید پہنچتے ہیں اس میں یہ شان کے ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر موجود ہر سم اور خوش کا ذکر موجود ہے تو فائل سوال کرنے والا جو تھا اس کی داڑھی میں تھے چند بال اور حضرت علی کی داڑھی تھی گھنی کہیں گھن لگے یہ بتائیے قرآن مجید فرقان حمید میں میری اس مختصر داڑھی اور آپ اس کا ذکر موجود ہے یا نہیں حضرت علی نے فرمایا برجا کہ میرے پاس جو قرآن ہے رب قریم کا کیا تم نے نہیں سنا کہ اس نے فرمایا جو زمین اچھی ہے وہ زیادہ اگاتی ہے اور جو زمین فلید ہے وہ کم اگاتی ہے تیری زمین فلید ہے اس نے کم اگایا میری زمین اچھی ہے اس نے اچھا اگایا اور ہم نے تفسیروں نے پڑھا حضرت عبداللہ ابن ابا رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے دور میں تفسیر لکھی ایک تفصیل ابئی ابن کاب بھی حضرت ابئی ابن کاب بہت بڑے عالی صحابہ کرام علی مدبان میں ہماری کم نصیبی وہ تفسیر ضائع ہو گئی وہ آج دنیا میں کہیں بھی نہیں اور دوسری تفسیر جو دور صاحبہ میں لکھی گئی حضرت عبداللہ ابن عبا رضی اللہ عنہما وہ تفسیر آج بھی موجود ہے اور اگرچہ بہت مختصر ہے مگر آج اس سے ام ال کا درجہ حاصل ہے اس لیے کہ ایک صحابی رسول کی تفسیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اللہ تبارک کا بسانا یہ میرے چچاذا بھائی انہیں تو قرآن کا فہم کا فرما تو لیجیے اب انہیں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم کیا ہوا آج لوگ کہتے ہیں فلاں مسئلہ قرآن میں نہیں فلاں مسئلہ قرآن میں نہیں ہے بلکہ ہمارے پڑوسیوں کو دیکھو تو وہ کمبختوں نے کیا کہا ان کا دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے یہ کب کہا گیا کہ اس کی چربی بھی حرام ہے کھاؤ بیٹا ٹھاک سے ہمارے ابا کا کیا جاتا ہے لے کے جی یہ کہاں کہا گیا کہ اس کی کال بھی حرام ہے تو تمبکتوں کمبیر کی حال ہمارے دادا کا کیا جاتا ہو اگر قرآن مجید قرحان حمید میں اس کا ذکر موجود نہیں کہ یہ حرام بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری حکومتیں پچاس سال ہو گئی ان تمبکتوں کو ابھی تک قرآن میں سود حرام ملا ہی نہیں آج تک چل رہا ہے جی کبھی کہتے ہیں اس کو مارکٹ کہیے کبھی کہتے ہیں اس کو انٹس کہیے خنبیر کا نام گمبا رکھ دیا بسکی کا نام باخولہ رکھ دیا اور مولانا سے کہتے ہیں ہم جائے تو کیسے جائے گا جو حرام ہے وہ حرام جو حلال وہ حلال ساری کائنات بھی جم کر بیٹھ جائے سر جوڑ کر تو اللہ اس کے رسول نے جس سے حرام کر دیا وہ حرام سارے سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں دیکھیے یار ہمارے پڑوسی آج تک سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ گیارہویں حرام ہے گیارہویں حرام ہے تیزا حرام ہے دسواں حرام ہے ہلوا حرام ہے یہ حرام وہ حرام وہ حرام نہیں وہ دیکھ لیجئے باپ خود بھی کھاتے ہیں شرم نہیں آتا خود بھی بیٹھ کر کے کھاتے تھے شرم نہیں آتے ان کو ان کے حرام کرنے سے حرام ہوگا نہیں ہوا حرام اللہ اللہ حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سنو مجھے قرآن وزید فرقان حمید میں وہ دینائی حاصل ہے کہ میرے الٹ کی گردن کی رسی اگر گل جائے قسم خدا ہوگا کہ میں قرآن میں تلاش کر لوں گا قرآن میں تلاش کر لوں گا اگر اونٹ کی گردن کی رسید گم ہو جا معتبر کتابوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر بسم اللہ شریف کی تفصیل لکھنا شروع کروں تو ستر اونٹوں کو بوجھل کر دوں قرآن کی اس آیت کی تفویر لکھنے میں ستر کوٹوں کے اوپر آئیں وہ کتابیں اگر میں بسم اللہ شریف کی تفصیل لکھنے بیٹھوں تو اور فرمات میں قرآن مجید قرق حمید میں کیا کچھ نہیں ہوگا اچھا اب آئیے اگر کوئی یہ کہے کہ جی اب بھی ہم نہیں مانتے تب سن لیجیے قرآن کیا کہتا ہے فرما سور متل ہی مدو چوہ مند اندیم اچھا تو تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیارے حضور علیہ السلام پر نہ ہی کیا تو اس میں شک کرتے ہو تو سنو پاتور سورت انسل ہی لے آؤ اس کی نسل ایک سورت اور کوئی ایک نہیں بدل شوبا کون تو لاؤ اپنے حمایتوں کو پکارو اپنے مددگاروں کو یہ سارے اکٹھے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ایک صورت لے آؤ آج چودہ سو برس سے زائد عرصہ گزر گیا فرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک سورت یا آرٹ کے بنانے پر قابل ہو نہیں اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور خالی زبانی نہیں یہ چھپا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے ایران والوں نے کیا کیا تو انہوں نے کہا یہ دریافت کرنا چاہیے کہ اس اڑان کے علاوہ بھی کوئی اڑان ہے یا نہیں تو انہیں کیا کیا باغ بہودوں نے بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور سولہ گلاؤ بنائی ایک سورہ ولایات بنائی اور بابا پگ ایران سے چھپی جس کا جی چاہے آن کر میمن مسجد خوری گارڈن اس کو ملاحظہ فرما سورہ سور جس کی عربی بنائی اور فارسی نے اس کا ترجمہ کیا اور کسی بھی عربی دا کے پاس آپ جائیں تو اس کی عربی کا عالم بالکل ایسا ہے کہ حضرت خالی جی بنے ولی جیسا کہ شاید موقع تو آگے ارض کروں گا کہ مسلم میں والی جنگ جیت کا جب صدیق اکبر کے دربار میں آئے تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد ابن نے ولید سے پوچھا کہ مسلم کباب جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا کوئی ایک نمونہ تو پیش کرے اس کے الہام کا احام کا ایک نمونہ تو پیش کرو تو حضرت خالد ابن ولید نے ایک نمونہ سنایا اے مینڈک تو کتنا اچھا مینڈک ہے جب تانی میں بیٹھتا ہے نہ تو کسی کو ستاتا ہے نہ تجھے کوئی ستا ہے یہ نمونہ پیش کیا تھا خالد ابن ولید نے گویا اس کے کلام میں مینڈک کا ذکر ہے اور ہے بھی اس انداز میں اور آئین لڑائی کے وقت جب حضرت خالد ابن بھنی اپنی فوج کے ساتھ تادر شو حملے کر رہے تھے تو اس کمبہ کی امتی پہنچے انہوں نے کہا او oh, اللہ کے نبی محض اللہ وہ کہا اللہ کا نبی ہوگا اللہ تعالیٰ سے لائن ملا کچھ وحی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تو کپڑا اوٹ کر اور اس طریقے سے جیسے جھر جھری آتی ہے وہ جناب جھر جھر آئی اور کپڑا اٹھا کر کہنے لگا کہ سابق قدم ہو وہی آئی ہے کہ ساد قدم ہو اب جب فوج اندر گھس گئی حضرت زیٹ ابن خطاب نے فاٹک کھول دیا اور ساری فوج اندر آ گئی اور اللہ اللہ حضرت خالی ابن ولید نے یہ خدمت حضرت کے قصے کی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جب تک یہ جھوٹا نبی نہیں مرے گا جنگ بندن ہوگا اس جھوٹے نبی کا کام کرو اللہ اللہ حضرت وحشی جب گئے بالکل لشکر کے قلب میں پہنچے جنگ تیز ہو گئی اب لوگوں نے کہا اے بھائی مروائے گا کہ کوئی تازی بھائی آئیے کچھ بتایا کمبا اس نے پھر جناب سر پر چادر اڑی اور اس طرح سے ہل کر کہیں لگا وہی آئیے تو بھانگو اور جان بچاؤ بڑی آئی کہ بھاگو اور جان بچاؤ اور اسی اسنا میں حضرت جیشی نے مسلم میں قبا کا کام تنام کر دیا اللہ, اللہ اور کیا تاریخ نے ایسا نام لکھوایا حضرت ونشی اسے قتل کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے مگر ایک بات بڑے پتے کہ کہیں سرما لوگوں گڑا دو رہنا یہ وہ تلوار ہے یہ وہ ونشی ہے کہ جب یہ زمان جہلیت تھا اس زمین پر سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا وہ کون تھے حضرت ہمبا ربی اللہ نے جب وہ دوسروں کی فوج میں تھے کہا زمان جہلی جو بند کروڈ کے بالکل قریب ہے آج بھی قلمی سیکشن میں پرانے مزید کا یونیورسٹ موجود ہے جس کا جی چاہے دیکھ لے بارہ چودہ میل کا فاصلہ ہے کوث نیاز صاحب کو ہماری بات پہ یقین نہیں آیا پھر ہم گوہر ایوب کو لائے پکڑ کے میں نے کہا بھائی کچھ یاد ہے آپ کو انہوں ہاں نے کہا یہ بالکل ہوا میں نے کہا ذرا بتا دو نیازی صاحب کو کہ یہ آپ اس کے گراؤں کا جی بالکل میرے والد نے یہ سوسا کراچی والوں کو دیا اور آج بھی بمس گارڈن کے میوزیم میں موجود ہے میرا گرا ہے آج بھی کوئی شخص اس کو دیکھے سبحان اللہ سورہ فاتحہ سے شروع ہے اور ونناس پر ختم ہو مکمل پران مجید ہے کیونکہ وہ اس زمانے کا فوٹو تھا اس لیے پورا مکمل ہے اور اس کی ترتیب بالکل اسی طرح جیسے ہمارے علماء حستا مہراج میں کھڑے ہو کر رمضان میں تلاویوں میں جس طریقے سے قرآن سناتے ہیں یا جس طریقے سے چھپراب ہمارے پاس موجود ہے بالکل اس کی ترتیب کسی طرح ہے کسی آئس کا کوئی فرق نہیں ہے مدئی بات سے بھاری ہے جبابی تیری ہم نے حضرت عثمان کے دور کے دو نقوں کے نشام نہیں کی اور کراچی والے بھی زیادہ کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان باطل قبتوں کو کہ جو قرآن مزید فرقان حمید کو مکمل نہیں سمجھتے شاید ہماری اس تقریر کے چند جملے ان کے لیے ہدایت کا سامان کریں گے آج بھی لوگ کر اپنے اس عقیقے سے تعباد ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کامل شامل اور مکمل کتاب ہے اس کا محافظ اللہ تبارا طور ہے اس لیے اس میں کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا قرآن مجید کی حفاظت نہ زبان پر مدنی ہے نہ سریس پر نہ کاقب پر نہ کاغذ تو لکھنے والے لوگ اگر نہ ہو تو قرآن مجید ضائع ہو جائے سارے پریس بند کر دی جائے تو قرآن مجید ضائع ہو جائے نہیں رب کریم نے قرآن مجید کی حفاظت مومنین کے دلوں میں کی ہے اللہ اللہ دشمنا نے ردا یہ سارے لکھوں کو لایا بلّہ تالا اگر دریا میں بھی جڑو دے تو قرآن مجید مومنوں کے دل میں موجود ہے الحمدللہ اب آپ یقیناً اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اپنے پیارو حریم علیہ السلام کے ذریعے رب کریم نے ایسا کلام ہمیں عطا فرمایا چلیے صحاب یہاں تک تو گفتگو ہوئی اب آئیے ایک دور یہ تھا کہ جناب قرآن مجید سے عرقان حمید کے ترجمے جس نے بھی کوشش کی علماء نے تک گرفت خبردار قرآن کا ترجمہ مت کرنا کیوں کہ قرآن مجید اگر تم ترجمہ کرو گے تو ہر آدمی اس نے اپنا مقصد بیان کرے گا اور قرآن کی جو اصل روح ہے وہ محقود ہو جائے گی اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کو کوئی جاننا چاہے تو پیارے مصطفیٰ کی زبان کا علم حاصل کرے اور اس کے بعد پڑھے یہ ایک نقطہ نظر تھا کا اور وہ جناب اس کے قائل تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیے یہ دور کوئی زیادہ دن نہیں چلا سب سے پہلا ترجمہ جو ہوا قرآن مجید فرقان حمید کا ایک سندھی عالم نے دو سو ستر ہجری میں سندھی زبان میں میری معلومات کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ دو سو ستر ہجری میں یہ ہوا سب سے پہلا ترجمہ سندھی زبان میں اچھا صاحب چلیے کہ سندھی زبان میں ہوا اس کے بعد ایک بہت بڑا دور گزرا اس دور گزرنے کے بعد جو ہماری تحقیق ہے کہ جب اردو کا دور شروع ہوا تو گیارہ سو اکتیس میں ایک سازی مؤزم سمبلی نے قرآن مجید فرقان حمید کا اردو میں سب سے پہلا ترجمہ کیا کونسے سن میں گیارہ سو اکتیس یہ ترجمہ یہ آج بھی بھوپال کا ایک بڑا مشہور کتب خانہ ہے جو نور الحسن بھوپالی کسی زمانے میں بڑے شوق سے انہوں نے اپنا کتب خانہ بنایا تھا تو قرآن مجید فرقان حمید کا قاضی معظم کا سب سے پہلا ترجمہ جو اردو زبان میں ہے نور الحسن بھوپالی صاحب کے کتب خانے میں آج بھی موجود اس کے بعد ہم نے کوئی آج سے تیس برس پہلے حیدرآباد بتن کا دورہ کیا حیدرآباد دکن شہر میں ایک بہت بڑی لائبریری جس وقت نظام دکن زندہ تھے تو اس وقت اس لائبریری کا نام تھا قطب خانہ آصفیہ اس قطب خانہ آصفیہ کا جب ہم نے معائنہ کیا تو ہمیں ایک ترجمہ جو قلمی صورت میں وہاں نظر آیا جس کا سن تھا سو پچاس یہ ترجمہ اردو کا حیدرآباد زتن کی زبان میں یہ عام اردو سے بڑا متلک ہے اور یہ گیارہ سو پچاس میں کیا گیا اور یہ اس کے قلمی سیکشن میں موجود ہے ہم نے قلمی سیکشن کے رجسٹر اور اس کی ساری معلومات کو جب جمع کیا تو یہ کم نصیبی کہیے کہ یہ گیارہ سو پچاس کا جو ترجمہ دکنی زبان میں ہے جو قطب خانہ آصفیہ جس کا آج کل نام انڈین لائبریری ہے اس کا پہلا صفحہ پھٹ گیا اس لیے یہ پتا نہیں لگا کہ ترجمہ کرنے والا کون آدمی تھا یہ پتا نہیں لگ سکا کہ ترجمہ کس نے کیا لیکن ترجمہ وہ قلوی سیکشن میں موجود تھے پھر اس کے بعد آئیے گیارہ سو نبے میں اردو ذرا سا اور ڈیولپ ہوئی ذرا اور ترقی کی اردو تو دہلی میں حضرت شاہ رفیع الدین محدود دہلی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلا تحت اللب ترجمہ گیارہ سو نظر نے کیا جو شاہ رفی الدین محدود دہلی کا ہے اس ترجمے میں ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے عربی لفظ کا ترجمہ اردو میں اس کے نیچے کر دیا اس لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی مناظرہ ہوتا عموماً چاہے وہ سنی ہو کون ہو اس ترجمے کو بڑی اس اعتبار سے ادر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ تحت اللب ہے اس لیے مناظرے میں عموماً شاہ رفیع الدین محبدید جوہلی اللہ علیہ کا ترجمہ چلتا ہے ان کے بھائی شاہ عبد القادر محبدی دہلی رحمت اللہ تعالی اپنے بھائی رفیع محبدیظ زہلی کے ٹھیک پندرہ برس کے بعد ذرا اور آسان زبان میں ایک اور قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کیا اور یہ اس اردو کا اس دور میں جو شاہ بدی اللہ محبدیس دہلوی کے سرگندوں کا دور تھا یہ آخری ترجمہ اردو میں شاہ عبد القادر محدید دہلوی کا ہوا اور یہ ہوا بارہ سو پانچ میں اب آئیے ہم نے جو تحقیق کی یہ تحقیق ہے ہماری بڑی پرانی انیس سو ستر میں ہم نے یہ آداد و شمار جمع کی انیس سو ستر میں انیس سو ستر میں قرآن مجید فرقان حمید کے مکمل جو ترجمے اردو میں کیے گئے مکمل جو ترجمے اردو میں کیے گئے ان کی تعداد بر سریم ظاہر کہ اردو زبان یہی ہے بر سریم میں دو سو ستاون ہے دو سو ترجمے اردو زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کے کیے گئے یہ مکمل جبکہ کسی ترجمہ کرنے والے نے دو تاریخ کی, کی پانچ پاری کی ان کا انتقال ہوا کسی نے 26 تاریخ کی ان کا انتقال ہو گیا کسی نے 15 پاری کی کی اور اس کی عمر نے ساتھ نہیں دیا انتقال ہوا کیونکہ ہم نے آدھاد و شمار جب جمع کیے اپریل 1970 میں تو نامکمل ترجموں کی تعداد ہے 436 چار سو چھتیس اور علمان چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کریں ابھی کوئی قرض نہیں تو یہ چار سو چھتیس ترجمے قرآن مجید کے جو چھپے مگر یہ مکمل نہیں ہیں وجہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان میں مکمل اور نامکمل ترجمے کا جو دروازہ کھلا ان کی تعداد ہو گئی دونوں کو ملا کر چھ سو ترانوے یعنی اور اگر یہ بیس سال شمار کر لیے جائیں تو وہ اب اردو کے ترجموں کی تعداد تقریبا سات سو سے اوپر بنتی ہے کتنے ترجمے اردو زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کے ہوئے اب آئیے جب یہ ترجمہ کا دور چلا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک معاون مفتی تھے شریہ بدر الفریف حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی مصنف بہار شریعت جلد جلد جلد جلد جلد اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آج کہا حضور ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ کی تعداد دیکھیے کہاں تک ہے لیکن ہماری خواہش ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی سلیس زبان میں ایسا ترجمہ آپ فرما دیں کہ ورنہ لوگ بے دینوں کے بد مذہبوں کے ترجمے پڑھتے ہیں تو ایک ترجمہ آپ کی نو سے قلم ہو جائے اعلیٰ حضرت فرمان مولانا امجد علی صاحب کروں کیا وقت نہیں ملتا وقت نہیں میرے پاس کے پرانے مجھے چکر جمعہ کیا, کیا جائے اس لیے کہ ستاون نویسی کا عالم یہ کہ مشکل سے دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے نیند ہوا کروں نماز دیگر اور جو مختصر تھے ستاون نویسی کا کام اس کے علاوہ کوئی کام نہیں دنیا کو یوں کہیے کہ فراموش کر دی اور رات دن ستاوان نویسی میں منامک ہو گئے تو حضرت صدر الشریعہ نے اصرار کیا اور یوں کہو کہ ہماری قسمت جادی تن ایمان نامی مسقہ کاتل تقدیر نے ہماری قسمت میں لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا آپ ایسا کریں کہ میں افر کی نماز کے بعد اپنے فاٹک میں بیٹھا آپ قلم اور کاغذ لے کر آ جائیے کیونکہ جو زبانی سلام کلام ہو ان سے فراغت کے بعد جو بھی وقت مل جائے مغرب کی نماز سے پہلے دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ تو میں آپ کو ترجمہ لکھوا دیا کروں گی مولانا امجدلی صاحب رحمۃ اللہ علی سے غنیمت جانا اور اصل کی نماز کے بعد کاغذ قلم دبات لے کر وہ پہنچ جاتے اور یہ الحمدللہ کئی مرتبہ ہم بریلی شریف گئے اور ایسے حضرات کو دیکھا اور ہم ملے کہ جن کے سامنے یہ ترجمہ ہوا وہ فرماتے تھے مولانا قلم کاغذ لے کر تیار رہے دو منٹ کا وقت ملے تو اعلیٰ حضرت دو منٹ میں ایک رقم کا سرفر ترجمہ بیان کر دے لکھو یہ لکھو یہ لکھو اور مولانا فوراں دو چار منٹ میں لکھ لیتے آدھے کا ہو جائے اور سبحان اللہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل ہو گیا فرماتے ہیں حیرت کی بات یہ کہ آلہ حضرت دو منٹ میں ترجمہ بیان کرتے تنظول ایمان جس کے نام سے یہ مون ہے جلف اور نا تو میں یہ لکھ کر اور کتب خانے میں آن کر ساری تصویروں کو نکالا اور نکالنے کے بعد گھنٹوں جب کی گردانی کرتا فرمایا دو تین گھنٹے کے بعد جو نتیجہ نکلتا اعلی حضرت کے ترجمے میں مل جاتا آلہ کے ترجمے موجود رہتا وہ نقصان مجھے کہنا پوری قطب بینی کرنے کے بعد وہ ترجمہ جب دیکھتا تو پتا لگا کہ سوچ روزاق نچوڑ آلہ حضرت نے ترجمے میں رکھ دیا لیجیے صاحب وہ ترجمہ لکھا گیا صدر الافاد بد الماف المفتی سید نئی مودی مُرادآبادی رحمتہ اللہ علیہ صدر الشریعہ سے مانگ کر مراد آباد لے گئے اور لے جانے کے بعد اس پر اپنی تفسیر و اپنا حاشیہ لکھ کر سب سے پہلے قرآن مجید کا یہ ترجمہ تنز ایمان یہ مراد آباد سے جس پر حضرت صدر الافادل سے حاشیہ ہے سب سے پہلے یہ وہاں سے چھٹا یہ اس کی مختصر تاریخ ہے میں نے جو ارض کیا کہ سینکڑوں صفات کو الٹ پھیر کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا وہ ترجمے میں رکھ دیا جاتا آپ کہ مولانا بھئی قرآن کا ترجمہ ہے سارے ترجمے جیسے اس میں کیا خصوصیت کیا ان ہے کہ مولانا احمد اللہ خان صاحب نے ترجمہ کیا صرف آپ کی سہولت کے لیے لیکن میں نے مقامات تو بہت لکھے ہیں صرف میں دو چار آئسیں چوٹ کرتا ہوں اور دوسروں کے بھی میں نے ترجمے لکھے ہیں آپ کی سہولت کے لیے کیونکہ یہ تقریب ریکارڈ ہو رہی ہے تو مینو ان اس میں ریکارڈ ہو جائے تاکہ ثبوت ہے اور فرمائیے سورہ یوسف خلادہ فرمائیے سورہ یوسف آئس خلاح فرمائیے انانا لفی بلا علی نبین سمجھے صاحب یہ حضرت یاسوب علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے انا ابانا لفی دلال مدین اب سنیے ترجمہ شیخ شہب جن کو کہا جاتا محمود الحسن صاحب کہیں وہ آپ کی دلچسپی ختم تو نہیں ہو رہی نا کہیں میں اصل میں جب بور ہو رہے ہوں گے تبھی میں ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے رات و پڑھ لیا جائے اگر آپ اطمینان سے بیٹھے ہاں کیونکہ میں جلسہ سننے والوں پر بار بارمی بننا چاہتا اس لیے میں بڑی مختصر تقریب کرتا ہوں یہ کمز ایمان کے حوالے سے میں زیادہ بول گیا تھوڑی دیر اور آپ سنیے ترجمہ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد سے محافب ہیں اور اپنے والد سے کہتے ہیں ان ابانا رفیع العلی مبین سنیے محمود حسن صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں قرآن مجید کا البتہ ہمارا باپ سری خطافر ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو کہا کہ البتہ ہمارا باپ سری خطافر ہے یہ بتائیے حضرت یاسو اللہ کے نبی سے نبی اچھا نبی کے بیٹوں یہ کہنے لگ جائیں کہ ہمارا باپ خطا پر ہے تو امتی کا کہنا اور کیجیے آپ معلوم ہوا کہ یہ ترجمہ لگ ہے کہ ایک اللہ کے نبی کے بیٹے اللہ کے نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ البتہ ہمارا باپ شریف فتح پر ہے معلوم ہوا ترجمہ غلط اور سنیے آگے ابولا مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ بڑا زبردست او ہو سنیے جناب اور کسی جماعت اسلامی والے سے پوچھئے اور پوچھئے کہ یہ ترجمہ کیا قرآن کا ہے اسی آئے کا ترجمہ مودودی صاحب نے یہ کیا کہتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہ گئے اللہ کے نبی کو امتی کیا کہہ رہے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہ گئے کوئی کسر ہی نہیں رہی اب بہکنے میں بالکل بہ گنے کے چونی بہکے ہوں ایک دو آنے چار آنے بالکل بہ گئے کہیں انہوں نے کسر رکھی نہیں سمجھے سنا یہ ترجمہ مودودی صاحب کا اب آئیے اشرف علی خانوی صاحب جن کی دہشتی دیور کا بڑا چرچا ہے اساف جہز میں دی جاتی ہے اور جنے کہاں کہاں دی جاتی ہے کہ کے مسائل اس میں صابن سازی کے مسائل اچار کی چٹنی کے اور جب حضرت چٹنی پر کلام کرتے ہیں نا دہشتی دیور میں ایسا لگتا ہے کہ چٹنی بنانے کی کوئی امریکہ کی بہت بڑی کمپنی ہوگی جس کے ڈائریکٹر رہے ہوں گے اچھا اچار بنانے پر جب حضرت کلام کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جرمن کی کوئی بہت بڑی کمپنی رہے گی اچار بنانے کی جس کے مکسچر روم سے ڈائریکٹ کر رہے ہوں گے صابن بنانے پر جب کلام کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ لائے بھائی اور لکس کی ساری صابنیں آج جو کر بیٹھی ہیں حضرت کی خدمت میں بہت بڑے صابن ساد رہے ہوں گے تلا کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں ارے صاحب اوت کی مردانگی کی اوت کی گفتگو سننے کے لائق ہرو صاحب ہے بہشتی زیور ایسی کتاب کہ سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا ہر گھر میں رہنا ضروری ہے سمجھے صاحب جو اس کا ترجمہ سنیے کیا کرتے کہتے ہیں واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں دیکھ لیجیے آپ جہاں سے بھی لے لیجیے ایک ترجمہ جو ریڈیو اور ٹی وی میں مصدقہ کہلاتا وہ ہے فتح محمد جالندری صاحب کا سنئے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ شک نہیں ابا اب سری غلطی پر ہیں کہتے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے ابا جو ہیں وہ غلطی پر ہیں یہ بیٹے باپ سے مخاطب ہیں تم اگر اپنے باپ سے کر دو نا کہ اپنے غلطی کی تو دو چار تھبر تو پڑیں گے اور سمبت کہیں گا ہماری بلی ہم کو مت باپ کو کہتا ہے کہ میں غلطی کرتا ہوں ہوگا یا نہیں اب یہ دیکھیے اللہ کے نبی کے بیٹے اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں باطل ہمارے باپ سلی غلطی پر ہیں اور فتح محمد جالندری کرتے ہیں کچھ شک نہیں کہ ابا سلی غلطی پر ہیں اب سنیے ریڈیو پر ایک مولوی صاحب پروفیسر مثنوی شریف سلیم و دین شمسی صاحب ان کو بھی شوق ہو گیا ان کا ندی بھر اپنے بھی ہاتھ دھو لیا سمجھے جا نا? انہوں نے بھی قرآن مزید فرقان حمید کا ترجمہ کر ڈالا تو اب دیکھیے انہوں نے ترجمے کیا گل کھلائے لکھتے ہیں کہ واقعی ہمارے والد فری خطا پر ہیں کھلی ہوئی خطا پر ہیں ہمارے ابا یہ بیٹے اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں سمجھ میں اب, اب, آئیے. اب بڑی مشہور ہے جناب ان کی تصویر اور ترجمہ جٹ بڑی دلچسپی سے پڑھتے تھوڑ بڑی دلچسپی سے جناب بہت بڑا ان کا جناب ادم ہے کہ ابد الماج دریا والی کو بہت بڑی بلا رہے ہوں گے ایسا ترجمہ انہوں نے کیا سنی بوئی صاحب کا ترجمہ کرتے بے شک ہمارے باپ تو بالکل ہی بہس گئے لیجیے جناب ہو گیا کام ہی ختم ہمارے باپ بالکل بہن گئے کوئی چھوٹے موٹے بھی بالکل بہت گئے لیجیے صاحب اب آئیے ہم نے سوچا ذکر خیر سے یہ محفل خالی نہ رہے گی یہاں جو ہاتھ باندھتے ہیں ایسے کر کے نماز پڑھتے اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان کے بہت بڑے مترجم ہیں عبد الستار دہلوی اہل حدیث وہ ان ابانا نفی دلالی مودین کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ باپ ہمارا البتہ بیچ غلطی ظاہر کے ہے دیکھیے نا ظاہر کے ہے یہ بھی غلطی کہتے ہیں اچھا تھا سنی اب اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ اب آپ یہ سب ترجمہ آپ سن چکے اب سنیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بات کیا تھی یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے یہ تو آپ نے قرآن مجید بھی پڑھ لیں تو صحیح ترجمے سے واضح ہو جا بڑی محبت جب دیکھو یوسف علیہ السلام کا ذکر اور یوسف علیہ السلام کو جب یہ لوگ لے گئے تو لینے کے بعد ان کی یاد میں اتنا روئے نہ بھی نہ ہو گئے کتنی محبت ہوگی سوریہ یوسف کے سیاحوں سبا کو, کو ملوز رکھ کر اب سنیے آلہ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ انانا لفی دلالی مبنی بے شک ہمارے باب سرحتن ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں بے شک ہمارے باب ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ جو محبت میں تھے یوسف علیہ السلام ڈوبے ہوئے تو بھائی کہتے تھے کہ آپ تو یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہیں آپ تو یوسف علیہ السلام کی محبت میں گویا منہ نک ہیں اور ان پاگلوں نے ترجمہ کر دیا کہ ہمارا باپ گم رہا ہے بالکل بہت گویا کوئی کسری نہیں رکھی سب گئی یہ ترجمہ اللہ اللہ دیکھا کتنا پیارا ترجمہ ہے پورے سوریہ یوسف کو پڑھ لیں بے شک ہمارے باپ سرا ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں آگے بات سمجھ میں معلوم ہوا کہ یہ قرآن مدید کی منشا کے مطابق ترجمہ یہ دوسرے سارے ترجمے غلط اب چلیے میں کچھ کم کر دیتا ہوں آپ کا اب اب آئیے ایک اور آئے سنیے ذرا کیسے کیسے کھلاڑیوں نے اس میں خلا بازی کھائی ملازہ فرمائیے رسول ان قد خو جا اہم نفرو نہ یہ آئف جناب قرآن مجید کی یہ تیرویں پارے میں چھٹا روکو ملاحظہ فرما لیجیے لکھ بھی نہیں کوئی تھا اگر ہوں آیت نمبر ایک سو دس سمجھ لے اچھا واقعہ کیا تھا کہ انبیاء بنی اسرائیل سے رب کریم نے ان پر وہی فرمائی کہ یہ تمہارے علاقے کے لوگ جو تم پر ایمان نہیں لا رہے برگشتا ان پر عذاب آنے والا بتا دو ان کو کہ تم پر عذاب آ رہا اور انبیاء بنی کسرائن لوگوں کہہ دیا وہ کم کمبکوں نہیں پڑھ رہے نا کلما اب سنو فلاں دین فلاں وقت ان پر عذاب آ جائے گا اب کیا ہوا جس عذاب کی اللہ کے نبی نے بشارت دی یا بتا کے آنے والا ظاہری قرائم سے کچھ لگتا ہی نہیں تھا کہ عذاب ظاہری جو حالات تھے اس کے مطابق نہیں لگتا تھا کہ عذاب آ جائے یہ واقعہ قرآن میں بیان ہو رہا اب سنیے جناب جو لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے اور فرمائیے یہ جو ان سے کہا گیا کہ عذاب آنے والا ہے یہ کس نے کہا تھا کس کا ارشاد تھا اللہ تبارک کا بھی ذہن میں رہے کہ رب کریم نے فرمایا تھا کہ ان پہ عذاب آنے والا ہے سنیے محمود الحسن صحاب نے اور کیجیے ہدیہ پانچ ہزار روپے ترجمہ تھا چار ہزار تین ہزار ساڑھے تین ہزار اونچی دکان سیٹے پکوان ترجمہ سنیے کیا ہے سنیے کہتے ہیں یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا اللہ اللہ اللہ, اللہ کا نبی یہ خیال کرے گا کہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ جب ان پر وہی آئی کہ ہم آزار لانے والے تو اللہ کا نبی یہ گمان کرے گا کہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا فرشتہ نے جھوٹ کہا اللہ کی طرف سے جھوٹ کہا گیا مجھے بتاؤ ایمان سے کہو یہ منشا ہے اللہ تعالیٰ نہیں ہرج نہیں کیا ترجمہ کرتے ہیں یہاں تک کے جب نا امید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تو پہنچی ان کو ہماری مدد پھر بچا دیا جس کو ہم نے چاہا لیجی انبیاء گمان کرنے لگے کہ ہم سے جھوٹ کہا گیا اور سنیے دوسرے صاحب نے کیا کیا مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ترجمہ تو بہت سا میں کرچن بیان کرتا ہوں مودودی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ پیغمبروں کو پہنچ گئی پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں انہوں نے اس ترجمے سے متعلق کوئی چیز ذکری نہیں کی ایک بالکل نیا ترجمہ نکالا اب آئیے اور دوسروں نے کیا کیا تک کے یہ ترجمہ فتح محمد جالندری یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہیں نکلے ماضال نبی کہنے لگے ہم جھوٹے پڑ گئے جو بات ہم نے لوگوں سے بتائی وہ سچی نہیں نکلی تو اپنے آپ کو وہ یہ گمان کرنے لگے کہ ہم جھوٹے پڑ گئے یہ ترجمہ کیا جناب میں فتح محمد جالندری صاحب نے اچھا اور دوسرا سنیے سلیم و دین شمسی صاحب یہاں تک کہ جب رسول نا گئے اور خیال کرنے لگے اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہیں نکلے دیکھیے جناب سارے ترجمے کا تقریباً یہی حال ہے اور بھی پانچ سات ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں سب نے تقریباً اس سے ملتے ہوئے ترجمے کیے کہ رسول نا امید हो کے کہیں لگے ہم سے جھوٹ کہا گیا ہمیں جھوٹ بتایا گیا ہم سے غلطی ہو گئی وغیرہ وغیرہ اب سنیے اعلیٰ ترجمہ کرتے ایمان ہو جائے. حقا کی ط سر رسول وہ زنو ان ظنو انہم قد کو دے بھو جاں ہم کا ترجمہ یہاں تک کہ, کہ جب رسول کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا آئیے سمجھ میں یہ زنو کا سائل انبیاء نہیں ہے زنو کا سائل عوام ہے یہ سمجھے زنو کا فائل انبیاء ہیں کہ ان سے جھوٹ کہا گیا جن سمبکتوں کو کہا تھا کیا جواب آئے گا وہ پہلے لگے ہم سے نے جھوٹ کہا تو اللہ کی مدد آ گئی دیکھیے صاحب بات صاف ہو رہی ہے اچھا ایک اور آئت سر کر کے پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور باقی سے میں اس کو حذف کر رہا ہوں جہاں ظلم اللہ اللہ اللہ ان کا سبحان کا ان کی غالمی یہ آخری بات اب کر کے گفتگو کر اب سنیے اس میں جو لوگوں نے ترجمے کیے ہیں کیا کیا انہوں نے احمقانہ حرکتیں کی ہیں وہ عام ملازہ فرمائی اور کیجیے محمود الحسن صاحب اے مچھلی والے کو جب چلا گیا حصے ہو کر پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو یہ بتائیے میں آپ اگر کوئی گناہ کریں ہم اور آپ میں کا کوشش یہ دمان کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکے گا کوئی کر سکتا بھی ایک آدمی کوئی ہاتھ اٹھا دو گے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا کر سکتا کوئی یاد نہیں گمان کر سکتا اور انہوں نے ترجمہ کیا کیا انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ اس یونس علیہ السلام مچھلی والے کو دیکھو جب وہ چلے اس ہو کر تو سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو اللہ کے لئے ماض اللہ یہ اللہ کے نبی نے گمان کیا کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا اور اسی طریقے سے سب نے ترجمے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ گمان کیا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے کسی نے ترجمہ یہ کیا ہم اس کے پکڑنے پر قدرت نہیں رکھتے اور جنجون کو کو مچھلی والے کو جب وہ سلاح سے تھا گمان کیا کہ ہم اس کے پکڑنے پر قابر نہیں ہے میری آپ جیسا آدمی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ میں اگر کسی گناہ کا ارتقاب کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑنے پر नहीं نہیں ہے یا مجھے نہیں پکڑ سکتا بتائیے عام آدمی یہ گمان کر سکتا نہیں تو اللہ کا نبی گمان کرے नहीं نہیں گمان کرے گا اب آئیے پھر اصل معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ امام اہل سنت کی خبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بردے. صفاد کے سفاد جو نتیجہ نکلا الا حضرت ترجمے میں رکھ دیا سن ترجمہ کیا کرتے اللہ اللہ اللہ سہانا کا انیلمی یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا اور جنون کو یاد کرو جب وہ چلا اس سے بھرا گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے کیا ترجمہ کیا گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے دیکھیے ترجمہ ہے اور لوگوں نے کیا کیا گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے گمان کیا تو ہم اس کے پکڑنے پر قدرت نہیں رکھتے گمان کیا کہ ہم اسے پکڑنے پر قابر نہیں ہے اعلیٰ ترجمہ یہ کیا گمان کیا کیا گمان کیا سبحان اللہ کہتے ہیں کہ گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا تنگی نہیں کرے گا معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی منشاہ کے مطابق ہے میں نے تو کئی ترجمے لکھے تھے تاکہ اس کو بیان کیا جائے لیکن وقت کے کافی ہو گیا آپ نے اندازہ لگایا چند نمونے کہ اعلیٰ حضرت سعودی بریلوی نے اردو میں ترجمہ کر کے الحمدللہ للہ کا حق ادا کیا اور ہم پر احسان فرمایا کہ قرآن مجید امیر کا صحیح ترجمہ عزیزہ نے گرامی آج ہمیں اس لیے ملا کہ آلہ حضرت فاضل بریل رحمت اللہ تعالی نے بڑے مختصر ترجمہ کر کر ہم پر احسان عظیم فرمایا رب کریم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مزارپور انوارپور رحمت اور ادوان کے پھولوں سے بھر دے یہ پرانے مجید اب شروع کرتے ہیں دیکھیے عام آدمی اس کو سمجھ جائے بسم اللہ رحمانی رہی کیا, کیا لوگوں نے ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے شروع اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے اب مجھے بتائیے کیا ترجمہ شروع کرتا ہوں اچھا یہ ترجمہ عورت پڑھے تو کیا پڑھے گی کیا پڑھے گی وہ یہ جتنے ترجمے کرنے والے ان سے پوچھیے اگر یہ ترجمہ عورت پڑھے تو کیا پڑھے گی یہ ہے تو مونت یہ ترجمہ پڑھے گی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یہ پڑھے گی کرتا ہوں کیا پڑے اور یہ کیا شروع کرتی ہوں تو ماں تو ہوں آئی نہیں ہے کرتی ہوں ہے نہیں ہے یہ کیا ترجمہ کریں تو معلوم ہوا کہ لوگوں نے یہ سب ترجمہ کیا مردوں کے لیے خواتین کوئی اور ترجمہ لائیں وزیراعظم بھی اب خواتین میں ان میں سے لائے کوئی نیا ترجمہ جس میں ہو میں شروع کرتی ہوں لائیں اپنی مرضی کے مطابق اللہ اللہ دیکھیے امام اہل سننے چاہتے اللہ کے نام سے شروع نہ ہوں نہ ہاں کچھ نہیں اللہ کے نام سے شروع جو نہ مہربان رحمت والا کرتی ہوں کرتوں یہ سب کو رخصت کر دیا عورت بھی پڑھے مرد بھی پڑھے یہ کمال آلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ لے کا ترجمہ لاؤ کسی وا بھی عورت کو بٹھا کر پڑو ذرا مولیا شرف علی خانے کا ترجمہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ ہوں یا کیا کرتا ہوں یا کرتی ہوں آپ کرتی ہوں تو وہ اس نے لکھا ہوا کرتا ہو تو تم ہو نہیں ہے مناسبت تو یہ زری سی بات اگر آپ دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں جو باریکیاں ترجمے میں نبھائی یہ اعلی حضرت کا نتیجے فکر اور یہ اتنے زبردست مطالعے کا ترجمہ تھا اور یہ کام اس زمانے میں امام اہل سنت